الصدق والصفاء والوفاء أما بعد اللهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 والا عل کا معذل سن مسلمان پائی ہوسلام علیکم ہم دو سنا دودھ ختم لمبے بات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 بھائی اور ان اسلام لہذا ہمیں خدمت کر رہے نے پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں تو انہیں تینو کی دین دینا بیٹی سواہ دینا دین دی خدمت کر رہے نے حقیقت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 اللہ فرماؤں دے زہری کلمہ پڑن والے ہو اندر دے بیمانو تے اتو دے مسلمانو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاوو آمنو دخلو فی السلم کافہ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 چیز عبادت عبادت عبادت عبادات چیزاں جک نماز وی عبادت ایک نم زکات بھی عبادت ایک جناب جی روزہ وی عبادت ایک حج وی عبادت ایک جہاد وی عبادت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 روزہ بھی عبادت حج بھی عبادت جہاد بھی इبادت. اے ہوں تیسرا جز پورا ہو گیا پہلا اعتقادات دوسرا آداب تیسرا عبادات کنے جز ہو گئے دین دے بولو تو صحیح سبق یاد رکھے جی بولنا جائے پھر خدا دی قسم کر کے آنا یہ سبق نو یاد رکھ ہے بیڑا پار ہو جائے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 کیا آخیا ہے یہ ساری معاملات بن گئے اور محملات سڈے دیز ہے گل سمجھا اچھا اساں سمجھی بیٹھے بے مان ہو اساں اصا سمجھا نماز زکات روزہ حج او دین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 اختیار اللہ تے اللہ دے رسول کا ہی رہنا ہے سمجھ آ رہی ہے ہر گل سمجھ اج معاملات پنجنے پنج نے, نے معاملات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 جوز کوئی لا دا جائے ہر بندے دے جوز نے سر باہ پیر کوئی شاید وڈ دو بندہ ادھورا بن جائے گا یا پاؤنا بن جاوے گا گل سمجھ آئی اسی طرح دین دے جوز نے اگر ان کسے نو کڈو گے پھر دین پا ادھورا پھر پا ہے پھر چٹاکی ہے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 ہاں تپڑا میلا ہو جانی سٹ کے سات کرنے ہیں بندہ میلا اتو جدو گنا میل چ لبڑیا ٹر گیا مولا دس پانی نال نہیں دھونا اس جہنم کی اگ نہ چٹنا چٹ کے جی منہ میں ہوگا پھر اسک पाक کر کے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 یہ کہ صدا ہے غیر شادی شدہ یہ بھی سڈے اسلام نے رکھی ازان یا تو فجلے دو کل ڈاہ میں تا جلتا اللہ کڑہ فرما ضانی مرد یا زانی عورت ہو سو کوڑا ماریا جے کنا یہ اللہ کا قرآن تو جڑا قرآن دے کسے لفظ نا من مسلمان ہوئے ہوں گل سمجھا نے یہ جناب سزاواں سداو چاواں پہلی قسم زنا دی سزا چوری دی سزا ہے چور دی سزا اسلام کوئی نہ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 سمجھے اور سمجھ لگی نی میرا <بزرح> بولتے سہی <سے> اللہ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 اللہ کرد کر نے, نے دسیا ہاں جی برا کا حصہ اولاد نے دسیا بیوی دا اولاد دا چاچے مامے دے دسے اللہ بہد شریف مولا نے بیان فرمائے نے نہ سبحان اللہ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 کر دے لے اللہ سونے نے انہوں نے قرآن کی فرمایا اے دے ہیں فقیر قرآن تو باہر نکال صورت محمد آہا. قرآن کی صورت کا نام کی ہے سورت محمد قربان جامع محمد صورت مبارک اندر اللہ کران سنتیوکم فی بادل امر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفت ہم الملائکہ یدربون وجوہہم و ادبارہم ذالک بینہم اتبعو ما اسخط الله وکرہو ردوانا فا احبت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 ننفذ وبعد ما مننا من التخلف عن نفے زوبا دت لب تسا جڑا زہ تو جہادہ رکھ دے جی جہاد دا نام نہ لیا اسا نہیں لوگ جا تو اسلام دے خلاف سازشا کرتے رہے نا اڈے خر... کوئی حرج نہیں یہ مجبوریاں ہوتی ہیں